بھائی میں عثمان بھائی کا دوست بول رہا ہوں محمد طارق میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ صبح کے جو دو سنتے فرضوں سے پہلے ہوتی ہیں وہ بعض دفعہ مسجد جاتے ہیں تو دماغ جو ہے وہ ریڈی ہوتی ہے تو دماغ میں ہم لوگ شامل ہو جاتے ہیں تو وہ جو دو سنتے ہیں وہ کیا ان فرضوں کے بعد دماغ ختم ہونے کے بعد فوراً پڑھ سکتے ہیں یا پھر ایسے بھی میں سنا ہوں پہلے کہ سورج نکلنے کے دس یا پندرہ منٹ بعد پڑھتے ہیں تو یہ چیز آپ کنفرم کر دیں ذرا آپ کی مہربانی ہوگی جزاک اللہ ہاں جی ماشاءاللہ اللہ آپ عثمان بھائی کے دوست ہیں تو آپ ہمارے بھی مہربان ہوئے آپ نے اپنا نام نہیں بتایا شکر ہے ان کا نام بتا دیا انہوں نے بھی کہ فجر کی دوست سنتے جو ہیں جب فجر کی نماز کھڑی ہو جائے تو کسی ایسی جگہ پائی لی جائیں جہاں ایمان کی آواز نہ آ رہی ہو اگر یہ یقین ہو کہ ہم اشہد میں امام کے ساتھ مل جائیں گے تو لیکن اگر یہ یقین ہو کہ میں نماز پڑھنے لگا تو پھر جماعت جو ہے وہ گزر جائے گی تو پھر امام کے ساتھ شامل ہو جائے اور اسی جگہ بیٹھا رہے اگر کوئی خاص مجبوری نہ ہو تو اور سورج ٹو ہونے کے بیس منٹ بعد کم از کم بیس منٹ بعد جو ہے وہ سنتوں کو پڑھے یا اگر کوئی بہت زیادہ مجبوری ہے تو چلا جائے جہاں جائے وہاں بیس منٹ کے بعد جا کر سنتے ہیں جو ہے وہ ان کو درا لے چونکہ نماز کے فرضوں کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے شاع سمایا اللہ صلاح تا بادل خجر تل و اشمس کہ فجر کے بعد نماز نہیں ہوتی جب تک کہ کھجر سورج جو ہے وہ طلوع نہ ہو جائے آج یہ صحیح عدیث ہے سیاست تاطیث ہے تو لہٰذا فجر کے فوراً بعد نماز سنت پڑھنی جائز نہیں ہے ایک حدیثی میں آیا ہے ترمزی کی حدیث میں کہ ایک شادی نے پڑھا تو کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش رہے آکا منع نہیں فرمایا جبکہ وہ حدیث ضعیف ہے ایمان ترموی رحمتہ اللہ تعالی نے حدیث کے فوراََ بعد فرما دیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے اس کے راویوں میں انکتاح ہے تو اسی ڈیسی کے صحیح ہے لہذا اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے اور اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے یا تو پہلے سنتے ہیں لہڈا پائیے نہیں تو پھر سورج تری ہونے کے بعد پڑھیں مور انڈرس کو علیکم